ناقص شروع کر دیا تھا ہم نے ناقص کو شروع کر دیا تھا اور دا اور والی گردانیں ہو چکی تھیں دا دا داؤ دو, دو آگے چلتی ہیں جی اور اس کے تعلیات پہ ہم نکالنی تھی اب آ جائیں جی مزارِ معروف اور مزارِ مشہول دا یا دو او یدو یدونا آنے یدو یدونا تدو آنے تدو آنے یدو اونا تدو تدو آنے تد اونا تد تدو آنے تد اونا ادو ندو اور ان کو رٹا لگانا یہ کیونکہ بیسکس ہیں یہ گردانیں آ رہی ہیں آپ کی یہ بیسکس ہوئے ہیں اس لیے اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے اور بڑی مضبوط رٹا لگانا ہے اور اس کو کرنا ہے مشکل نہیں ہے مشکل کہاں سے ہیں آسان ہے یہ تو مشکل نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف اس کا ایک پیٹرن یاد کرنا ہوتا ہے تین پیٹرنز ہیں وہ تین پیٹرن آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کے لیے سب سے بہترین ان پیٹرن کو یاد کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے سرف العزیز سرف العزیز وہاں پہ ساحل نے وہ میزائل بنائے ہوئے ہیں اور کہا کہ مختلف قسم کے جو ہیں غوری میزائل شاہین میزائل تو وہ اس طرح ہی ہیں اسی کو یاد کرنے کو باقی اس سے زیادہ آسان میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طریقے سے ہو مجھے کبھی مشکل پیش نہیں آئی ان گردانوں کے اندر اس وجہ سے کہ جی میں نے اس طرح پڑھا ہوا تھا اساجی سے مانا حسن صاحب سے یہاں تک کہ جب میں مانکوٹ میں بھی گیا تھا تو ہم جب دوست آتے تھے تو ہم لوگوں نے پڑھا ہوا تھا اساجی سے تو ہمیں بہت آسانی تھی ہم بڑی آسانی سے ناقص کی گردانیں سناتے تھے باقی بےچارے پھنستے تھے مارے کھاتے تھے بڑی یہ کتاب کے اندر موجود ہیں دیکھیں نا اس میں جو ہے ناقص کے ناقص کی کردانیں جب شروع ہوتی ہیں نا ناقص والے جو وہ ہیں بلکہ شروع کے اندر ہی ہو تو اس میں ماضی کی کردانیں مضارے کی کردانیں اس طرح وہ اس کی ترتیب اور ہے علم سرف العزیز کی ترتیب اور ہے ماضی مضارے اس طریقے سے انہیں اکٹھی ماضی کے اندر جتنے قوانین لگتے ہیں وہ وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے صحیح کے آئیں گے پھر دوسری کوئی آئے مثال آئے اجوف آئے بس وہ ماضی کے اندر شروع کر دیتے ہیں تو ماضی کی ساری گردانیں پھر مزارے تو مزارے کی ساری گردانیں لنک بھی دے دیں صرف لذیذ میرے خیال میں نیٹ پہ ہو بھی بھی شاید اگر لنک میں ہے یا کسی کا پی ڈی ایف فارم کے اندر ہے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر لیں بلکہ وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ویسے بھی خریدنی چاہیے صرف کے لیے آپ کے پاس ایک تو انوار اشرفیہ ہارڈ کاپی میں بھی ہونی چاہیے انوار الاشرفیہ اور صرف العزیز یہ ہارڈ کاپی میں بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس یہ دونوں کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ہارڈ کاپی کے اندر ہارڈ اس میں ہے کتاب کے مولانا حسن صاحب مولانا محمد حسن صاحب اشرف العزیز اشرف العزیز مولانا حسن صاحب مشہور آدمی ہیں مشہور آدمی ہیں لاہور کوئی تقریباً جانتا ہے یہ پاکستان میں تقریباً لوگ اچھے خاصے جو مدارس کے لوگ جانتے ہی ہیں مفتی حسن صاحب کے نام سے مشہور ہیں مفتی حسن دیکھیے جب یہ یدو تھا وا پر زما دشوار تھا تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا ید بن گیا ید تھا واؤ پر زما دشوار تھا اس کو گرا دیا گیا تو کیا بن گیا ید ہے یہ مظاہرے ہے دیکھیں زما نہیں آپ کو نظر آئے گا ید ابو تھا اصل میں اچھا جی اب آگے چلیں جی یدان او، ید سران ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یدآان یدوان ین سوران آگے یدعونا یدعونا اصل میں کیا تھا یدونا یون سرونا ین اب جب یدون تھا تو یہاں پر بھی ایک واو پہ ذمہ آ رہا ہے اگلا واو ساکن ہے واو پر ذمہ ثقیل تھا واو کا ذمہ گرا دیا گیا اب کیا ہو گیا اجتماع ساکنین ہو گیا التقائے ساکنین والا قانون لگے گا ایک واؤ گر جائے گا جب ایک واؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یدہ آگے یدوان ید ید ید ید تدو اصل میں کیا تھا تد تدعو تھا تد او پر زماں ثقیل تھا پھر گر گیا پھر تدعوان اپنی اصل کی اوپر ہے اب چھٹا سیگا آ جائیں تو چھٹا سیگا کیا آ گیا تھا ہم نے کہا تھا کہ چھٹا سیگا آئے گا ید یدان ید ید تدوان تو چھٹے سیگے کے اندر جب وہ آئے گا تو اس اس پہ کیوں ہو جائے گا ٹھیک ہے یدعونا، اصل میں کیا تھا یہی یدونا یَ سرنا یہ اپنی اصل کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی اصل کے اوپر ہی ہے یدعونا، اپنی اصل کے اوپر ہی ہے اب آگے پھر تدو تدوان تدونا ہاں, تدونا تھا وہی قانون لگے گا پھر آگے مونس کا سیگا جو آتا ہے تد عینہ واحد مونس حاضر کا سیگا کیا آئے گا تد عینہ جب تد عینہ آئے گا اب یہ اصل میں کیا تھا دیکھیں تن سورینا تن سورینا تد اوینا تن سورینا تد جب یہ دعو تھا تو آ رہا ہے کیا آ رہا ہے, ہے. ہے. ما کسرہ کو دیں گے اور ما کے اوپر جو زمہ ہوگا وہ ہٹا دیا جائے گا تو واو کا کسرہ اس کو ماکل کو دے دیا جب ماں قبل کو دے دیا تو اب کیا ہوگا ہاں واؤ بھی ساکن اور یا بھی ساکن واؤ بھی ساکن اور یا بھی ساکن تو ہاں التقاء ساکنین والا قانون لگے گا واؤ گر جائے گا جب واؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا اور تد عینہ ہو جائے گا تد عینہ ٹھیک ہے نا تدعینہ ہو جائے گا تد اوینہ تھا واؤ پر کسرہ تھا کسرہ پڑنا مشکل تھا واؤ کا کسرہ ماقبل کو دے دیا واؤ خود ساکن ہو گیا اور یا پہلے سے ساکن ہے تو یہ واؤ گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا تدعینا پھر آگے ایسے چلیں گے یہ یعنی تدعینا عینہ تدان تدا تدان تد اونا اور اد ابو تھا اور ندو اصل میں ندو ابو تھا اب آ جائیں گے یود آ مزار مجھول یودا یون سرو یون کیا ہوگا یس میں کیا تھا ماضی کے اندر تیسری جگہ تھا دا وا تھا یہاں پر کیا آ چوتھی جگہ ہے نا یدعو، یو آبو اچھا جی اور جو اور پہلے کی حرکت جو ہے وہ کیا واؤ کے مخالف ہے یعنی عین کے اوپر فتح آ رہا ہے عین کے اوپر فتح آ رہا ہے اور واؤ اپنے سے پہلے ضمہ چاہتا ہے تو جب یہ ضمہ چاہتا ہے اس اب کیا یہاں پہ کیا کریں گے کہ واؤ کو یا سے بدل دیں گے واؤ کو یا سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا یو آیو بن جائے گا یوھ آیو اب یدھ آیو ہو گیا یا متحرک یا ماقبل مفتو ہے جب یا متحرک یا ماقبل مفتو ہے کالا والا قانون لگے گا تو کیا بن جائے گا یدھ آیو سے یودھ آ یودھ ٹھیک ہے دوبارہ سمجھیے کیا ہوا کیا تھا یھ آو تھا یدھ تھا جب تو اب یہاں پر قانون کیا لگے گا کہ جی ہم اس واؤ کو یا سے بدلیں گے واؤ کو یا سے بدلیں گے واؤ کو یا سے بدلا جائے گا جب یا سے بدلا جائے گا اور اس کے لیے کون سا قانون تھا آپ جائیں گے معطل لام کے قاعدوں کے اندر معطل لام کے اندر قاعدوں میں جائیں دوسرا جو قانون تھا جو واؤ کلمے میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقعہ ہو اور ماں قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو, تو وہ واؤ یا ہو جاتا ہے وہ واؤ کیا ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے اور یا کو بسب فتح قبل الف سے بدل دیتے ہیں جیسے کہ یودھا اصل میں کیا تھا یو وہ یہی قانون لگا ہوا ہے نا جو واؤ کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ واقعہ ہو اور تو یا, یا واؤ کو یا سے بدلتے ہیں اور یا کالا والا قانون کے تحت الف سے بدل جاتا ہے تو یو یدھا اصل میں کیا تھا یدھ آگو تھا اور یوز اصل میں کیا تھا یورو تھا ہو گیا کہ نہیں ہو جائے گا تو یدھ سے باؤ کو یا سے بدلا اور پھر یا کالا سے یودھا ہو گیا ٹھیک ہے تو اب دیکھیے ذرا یود اصل میں کیا تھا یودھ تھا کیا تھا یھ یہی والا قانون جو, جو والا قانون تھا یہی یود والا یودھا والا قانون کہ اس کو پہلے یا سے, یا سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا یودھ ایان یودھ ایان اور کالا والا قانون اس لیے لگے گا کہ جی یہاں پہ تسنیا کے اندر نہیں لگتا وہ تو یودھ یود, یود ایان ٹھیک ہے نا آخر کے اندر تسنیا تھا یود یود اونا اصل میں کیا تھا یودھ اوون تھا یودھ اونا سرونا یودھ اونا یودھ والا قانون آپ لگائیں کہ جی واؤ کو یا سے بدلا جب یا سے بدلا تو پھر کیا ہوا ہاں یودھ ہو گیا کیا ہو گیا یودھ ایونا یا متحرک ماقبل مفتو تھا کالا والا قانون لگے گا تو یہ یا الف سے بدل جائے گی تو کیا ہو جائے گا یدھ آ واؤ اور نون جو آ جائے گا تو اب پڑھا تو نہیں جا سکتا یود آ اور واؤ اور نون تو التقا ساکن ہوگا جو الف ہوگا وہ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا یودھ آؤنا یودھ تو دا اصل میں کیا تھا تو وہ تھا یہ لگے گا تد ایہ یود آئینہ تو یہ کیا ہوگا یہ دیکھیں گے اصل میں کیا تھا یون یون سرنا یود آؤنا تھا یود آؤنا تھا وہی والا قانون لگے گا واؤ کو یا سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا یود آئینہ تو دا تویا تو داؤنا تو تو دائنا اور نودا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اچھا اصل میں کیا تھا واحد حاضر مجھول والا تد آئینہ اصل میں تھا تد اوینا تند سرینا تد اوینا تد تھا وہی واؤ کو پہلے یاد سے بدلیں گے اس سارے قانون میں اس پورے اس میں لگ رہا ہے نا کہ واو کو یا سے بدلنے والا قانون جو ہے یا سے یہ یہ دو قانون جو واو کو یا سے بدل لیں گے پھر انتقائ ساکنین ہوگا تو وہ گر جائیں گے تو پھر تدائی نہ بن جائے گا تدائی نہ یہ یا بغردانے یاد بھی کرنی ہے اور تعلیلات بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ گردانے یاد بھی کرنی اور تالیلات بھی کرنی ہیں مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے ایک دفعہ بس نا کہ کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے پھر آپ بہت بخود وہ کرتے ہیں اور وہ قوانین یاد کر لیں لیکن اب اس یودھا کے نا دیکھیں ایک قانون تو سب سیگوں میں لگا ہے اور وہ کون سا قانون لگا ہے کہ واو کو یا کرنا واؤ کو یا یودہ والا قانون کہ جو واو کلمے میں تیسری یا چوتھی جگہ ایسے بھی زائد پر واقع ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے اور یا بعد میں پھر الگ سے بدل جاتا ہے تو لیکن وہ لازمی نہیں ہے لیکن واو یا ہو جاتا ہے واؤ یا ہو جاتا ہے تو اس پوری گردان کے اندر لگا ہوا ہے وہ قانون اس لیے دیکھیں یو اے یھ ای آتا ہے یعنی آوانے نہیں آیا بلکہ کیا آیا یعنی اب اس کو دیکھتے ہوئے کہ جی اب یہ کیا تھا اصل میں اب کوئی آپ سے پوچھ اس کا مادہ کیا یدھ آیا میں تو اگر لفظوں میں دیکھیں گے تو آپ کو یا نظر آ رہا ہوگا لیکن مادہ اس کا کیا ہے دال آئین اور واؤ یہ دال آئین اور واؤ کیونکہ وہ باؤن جو ہے وہ یار سے بدل گیا ہے اس لیے سرف جس کو نہیں آتی ہے وہ صحیح طرح لغت بھی نہیں دیکھ سکتا پھر لغت بھی نہیں دیکھ سکتا بڑی مشکل پھر پیش آتی ہے سمجھ نہیں آتی کیونکہ تعلیلات ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اصل مادے کا پتہ ہی نہیں چلتا جب مادے کا ہی نہیں پتہ چلے گا تو آپ لغت کیسے دیکھیں گے تو اگر سرف آتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں